بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک و الدرس و سامن والعشرون اٹھائیسوہ حامد الحامد قدوم مبارکن یا استاذ بابرکت آنا ہو اے استاد مطا قدیم دا من السفری آپ سفر سے کب آئے ہیں بارک اللہ فی کا قدیم تل باری میں گزشتہ رات آیا ہوں یا حمزہ تو اغلق البابا اغلاقن دروازے کو اچھی طرح بند کر دو وخفف سرعت المروحہ اور پنکھے کی رفتار کو ہلکا کر دو سرعتو کیا یہ رفتار کافی ہے تیزی سے مراد یہاں کیا ہے کیا یہ رفتار کافی ہے لا لقد خفتہ کل تخفیف تم نے تو اسے ہلکا کر دیا ہے پوری طرح ہلکا کرنا ارت ان تخیف بعد باد تخفیف میں نے تو چاہا تھا کہ تم اسے تھوڑا سا ہلکا کرو ضد زیادتا زیادت تم تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دو زیادتاً یسی یا کلیلطََ کے معنی میں وعیلفین جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے یعنی ناب طور میں کمی کرنے والے متفقین تو یہاں کلیلتن کے معنی میں ہے زیادتاً زیادتا یعنی زیادتاً کلیل تھوڑا سی اس تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی اس گرفتار اور زیادہ کر دو لقد کرا الدرس درسل جدید کرا تعین یوم عرب یقیناً یقیناً یعنی مطلب بات کو بڑے پختہ انداز میں بھرپور انداز میں کہنے کا طریقہ ہے لقد قراۃ تو دراصل جدیدا میں نے نیا سبق پڑھا قراۃ یعنی دو دفعہ پڑھنا یوم الاربعاء بدھ کے دن اهتمامت فیکراۃ الاولہ بالاعراب میں نے اہتمام کیا پہلی قراۃ میں اعراب کا وفی فی اثناء القراۃ اعراب یعنی اس کو صحیح پڑھنا صحیح طریقے سے عربی گرامر کے لحاظ سے بالکل صحیح ادا کرنا الفاظ کو و فی اثناء القراۃ الثانیۃ اور دوسری قراۃ کے دوران میں شرحت لكم المفردات الجديدة شرحا وجیزا میں نے تشریح کی تمہارے لیے نئے الفاظ کی شرحن وجیز مختصر تشریح مختصر شرح و قبل ان اشرح الدرس شرح مفصلاََََََََََََََََََََ اور قبل اس کے کہ میں تمہارے ليے میں آپ کے ليے سبق کی سبق کو بیان کروں اس کو ایکسپلین کروں شرحن وفص مخصل شرح اس کی مفصل شرح کروں اريد و نسمہ امين قم الآيت في حادت در سى چاہتا ہوں كہ ميں تم سے وہ آيات سنوں جو اس سبق میں وارد ہوئى ہيں پھاتوں تو, تو تم ان آياد كو پيش حامد حامد وکلم اللہ موسیٰ تکلیم حمزت حمزہ وردل القرآن ترطیل ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم فلینظر الانسان الى تعامه ان صببنا الماء صبب ثم شکقنا الارض شقا تو چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف یعنی اپنے کھانے پر گوھر کرے کہ ہم نے پانی کو بہایا بہانہ پھر ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑنا الحارث و یا یا ایو الدین امن الطقل وقولو قول صدیدہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوا اختیار کرو اور تم سیدھی بات کہو جو اسلحہ لکم اعمال وہ اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اور یغفر لکھم دونوں بخم اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور میں اللہ اللّہ و رسول ہُو فقط فاض حصن عظیمہ اور جو اطاد کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی پائی عظیم کامیابی ازانیت وزانی فجل الد الد منہما مطاجلدہ جناح کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد تو تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اولا تبرج تبرج الجاہلیت الولاء اور نہ بے پردگی کا اظہار کرو پہلی جاہلیت کی بے پردگی کیسی المدرس و استاد یا احمد اے احمد احمد و احمد لبی یا استاد میں حاضر ہوں اے استاد تجرِ في الفصل هذا جلوسہ کیا تم کلاس میں اس طرح کا بیٹھنا بیٹھتے ہو یعنی اس طریقے سے بیٹھتے ہو اجلس جلس طالب, طالب علم طالب علم طالب طالب علم کے بیٹھنے کی طرح بیٹھو احمد و احمد سمعا ان وطاعطن میں نے سن لیا اور مان لیا یعنی سمعت سما ان واطاطاعطََََََََََََ علیہ علیکم کلیمات مندر سے املا عن اب میں تم پہ سبق کے کچھ الفاظ کی املا کرواتا ہوں املا ان املا کروانا فضبط بہت ہو تم لکھو یعنی میں پورے اہتمام کے ساتھ کچھ الفاظ کو ڈکٹےٹ کروا رہا ہوں تو تم انہیں لکھو مہلن یا استاد ابھی ذرا کچھ دیر رک جائیے اے استاد لمما نستعد ابھی تک ہم تیار نہیں ہوئے عجبان الاسئله الاتیہت آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے متى قدم المدرس من السفر استاد سفر سے کب واپس آیا کم کرا کر المدرس الرسہ کتنی دفعہ استاد نے سبق کو پڑھا من لدی نباہ المدرسلو سے مناسب وہ کون ہے جسے استاد نے آگاہ کیا ہے متنوع کیا مناسب طریقے سے بیٹھنے کے لیے یعنی مناسب طریقے سے بیٹھنے پر کسے استاد نے آگاہ کیا نمبر دو وار دفع حادت درسمفع المطلقی اس سبق میں ففول مطلق کی چند مثالیں وارد ہوئی ہیں المفعود المطلق مفول مطلق کس کو کہتے ہیں مصدرف لن ایسا مصدر ہے جسے ذکر کیا جاتا ہے فعل کے بعد میں لفظ ہی اسی کے لفظ سے تعقید الما ہو اس کے معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے اس کے معنی کو زوردار بنانے کے لیے اور بیان العادت دہی یا اس کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے اور بیان اللہی یا اس کی نوع کو بیان کرنے کے لیے وقد یقون و نائب انف اور کبھی کبھی یہ فعل سے فیل کا نائب بن کر ہے یعنی اس کا فیل محدود کر دیا جاتا ہے فعل اس کے فیل کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے اور مصدر کو اس کی جگہ پہ ذکر کیا جاتا ہے صرف مصدر ہی خالی ذکر کرتے ہیں ان میں سے جو تاکیدی مصدر ہے یعنی معنی کی تاکید کے لیے اسی کا استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں زیادہ تر باقی عدد کو بیان کرنے اور نو کو بیان کرنے کے لیے جو مفہول مطلق کا استعمال ہے قرآن پاک میں وہ غالباً نہیں ہے اسی لیے انہوں نے بھی پہلے کی مثال تو دی تاکیدی مصدر کی مثال تو دی وکلم اللّہ مرسا تکلیمہ پرانے پاک میں سے لیکن باقی جو ہیں وہ مثالیں پرانے پاک میں سے نہیں ہیں وہ اور دوسرا یعنی بیان العدی ہی محبو ذارا بانی ذارہ بانی لڑکے نے مجھے کئی مارے ماری تعداد کو بیان کرنے کے لیے تو بیال کتاب و کتاب کو چھاپا گیا پرنٹ کیا گیا دو دفعہ چھاپنا وہ صالف اور تیسرے کی مثال یعنی بیان ال ہی نو کو بیان کرنے کے لیے نحب حفظت حفظ القرآن حفظن جن میں نے قرآن کو اچھی طرح حفظ کیا کرا احمد الدرس کراطفن احمد نے درس کو پڑھا ایک سمجھنے والے کے پڑھنے کی مانند ورابع اور چوتھا یعنی اس کا جو فعل ہے وہ محدود کیا کر دیا جائے اور صرف مفول مطلق کو استعمال کیا جائے اس کی مثال محلن نابان کیل ہی امحل ام یعنی ذرا تھوڑی دیر رک جائیے جس طرح کے رکنے کا حق ہوتا ہے مسجد کبھی کبھی مسجد سے نائب بن کر آتا ہے وہ جو اس پر دلالت کرتا ہے منصوبہ اس اس منصوب اس اس بنا پر کہ وہ مفول مطلق ہوتا ہے منہا ان میں سے کلو و باغ وبافت کل اور بعد اور یہ مصدر سے نائب بن کر آتے ہیں یعنی مصدر سے نائب بن کر آتے ہیں لیکن یہ خود مصدر نہیں لیکن یہ مصدر پر دلالت کرتے ہیں تو پھر یہ بھی حالت نثر میں ہی استعمال ہوتے ہیں مفول متلقرہ